ن سو مل خل پک موں تیوں فل ق مہل ق مہ مری جلن کسی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 جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور قطع رحمی سے بچو کچھ شک نہیں کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے وَآتُ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 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِقُوا فِي الْيَتَامَا فانكحوا, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَارْبَاعٍ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 کہ کئی عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا باندی سے تعلق رکھو جس کے تم مالک ہو اس طرح تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے تم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 تو اسے مزے سے کھا لو اول سوال اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو چلو ادوش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 اور حقیقت میں تو اللہ ہی حساب لینے والا کافی ہے نسوئی میں چرکل والی دانی اقور سی بکل والی دانی البون نسوئی جو مال ماں اور رشتہ دار چھوڑ مریں تھوڑا ہو یا بہت اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی یہ حصے اللہ کے کی مقرر کیے ہوئے ہیں اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارس رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے معقول بات کہو اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد نن نن بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بچاروں کا کیا ہوگا پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں इन... فیبنی ہمیا خرون فیب نیم نسل جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ضرور دو زخمیں ڈالے جائیں گے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حض الانسیین فَإِن كُن مَنِسَاءً فَوْقَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَا تَرَكْ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 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ آباؤکم وَأَبَنَاؤکم لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا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 فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين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 من بعد وصيه يوصا بها او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم اور جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف تمہارا ہے پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی ہے لیکن یہ تقسیم وسیعت کی تعمیل کے بعد جو ادا ہو ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ ہے یہ حصے تمہاری وسیعت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے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 اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے انما ثم يتوبون من قريب فأولائك يتوب اللہ, وكان اللہ, اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں پس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے تبت ستی وللذين يموتون وهم کو نین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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرما ولا تعبنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة واعاشروهم بالمعروف فان كرهتموهم فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تحبهوا وعللم الله به من خيرا كثير مؤمنو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 ان مستین زوج زوج اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو ڈھیر سمال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا بھلا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اپنا مال اس سے واپس لوگ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کر چکے ہو اور وہ تم سے ایے پختہ بھی لے چکی ہے کولا تن کی ہوم ناب عمل مد انہ کا نہیشت متین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 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَفَنَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّ تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةَ وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم پور مِن میوری کمسا می دخل تمین سا لم چخل تمہ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 وَمتَمْ تَعْتُم بِهِيمِنهُ فَآتُبٌ نَّ أُجوعهُمَّ فَرضَ وَلَا جُنَا حَلَيْكُم فِي مَا تَرَابَيتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْ الفَرِيضَ إِ اللهَّهَ كَانَ عَليمًَا حَكمَا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 ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکان سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرط کہ وہ پاک دامن ہوں نہ ایسی کہ لم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی عادی ان کو دی جائے یہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو اور یہ بات کہ صبر کرو تمہارے یہ بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلكم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی فرمائے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون امو عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم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 مندینل سوئی بن بِكُلِّ نی کو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 شہید اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے تو حق داروں میں تقسیم کر دو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 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ان الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افزل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرص کرتے ہیں تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں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 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ أَرَادَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَرَادَا فِصَامًا يُفَصِّلْ لَهُمَا مَا حَكَمَ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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها وياتي من لدن هو اجرا اللہ کسی کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہیں کرتا اور اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا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 وئ کور ال سفرین اوج اہد اوج اہدو یہ او النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَاءَ عَلَى لِسَانِهِم بِالْأَثَرَةِ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ نپ ہوں کو ہوں ولا نہ ہوں بیکرین سلون عل کو اور یہ جو یہودی ہیں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 دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اسم ممبین دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان بانتے ہیں اور یہی کھلا گنا کافی ہے الم تلین او چون خی بندی ولیلین کسو دین الین سبیلا بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا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 وَقَدْ آتَيْنَا آلِ عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَا هُم مُلْكًا عَظِيمًا یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتی تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب و حکمت انعیت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه بجهنم پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا رہا اور نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے ان حکیمت جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم قریب آگ میں داخل کریں گے جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھانے بدل کر دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکتے رہیں بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے لم ولیلا اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بحیستوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہر بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لیے پاک بی بیاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے ان اللہ یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اہلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل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 اور اس کا انجام بھی اچھا ہے الم سور یز امنو بیما ام ذیل علئی کم ام ذیل قبل کا یوریڈون یوریڈونتح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 کہ تم سے گریز کرتے اور رکے جاتی ہیں کیسوت ہوں صیبت مچ مجا او تم مجھ کیا اخلیف نبی ام آدنا الا احسانا وتوفیقا پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے عمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور مصالحت تھا اولئیک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فا اعرض عنہم وعظم وقل لہم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 بڑا مہربان پاتے سلا اور بکلا مینون ہتو ہکی مو کجو دینم لا جل جیسیم ہر جی میت و سلیم تسلیم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 جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا اور اس صورت میں ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاتے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 یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو کم لو بک پن کم لمبت ازلم اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ خام دیر لگاتا ہے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 یا لیتنی کنتم معهم فأفوز فوزا عظیما اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اور اس میں دوستی تھی ہی نہیں افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بقصد عظیم حاصل ہوتا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 وَماَا لكُم لا تُقاتِلونَ فِي سَبين الَّهِ وَالْمُسْتَغْغَافينَ مِنَ الرجَالِ وَنِّسَاءِ وَلُّْ إِلْدانانَّينَ يَبُوا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 اللہ دین کسو کا شعی پشی پانی کا نبائف جو مومن ہے وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہے وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت کیونکہ شیطان کا دعو کمزور ہوتا ہے الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ تر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 تَمْشِي بُرُوجًا مَّشِيدًا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ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 تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتی و ادا جا اہم امر امل خوف اداؤل سول و علا ان ام لال ملتی نست بن م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 تم سب خیتان کے پیراؤ ہو جاتے فقوط اصوف بسین کل اشدو بس اشد چن سوے پیغمبر تم اللہ کی راہ میں لڑو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 بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ الحما کم القیامت لا ریب من ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ وہ معبودِ برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُو مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ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 تو وہ تم سے ضرور لڑتے پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں یعنی تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم کلما غدوا إلى الفتنة ارکسوا فيها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 نلی میتھ مکمن کو نت مکمن خپ ست رکم چوں وجیت مسل وجی تم مسل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 تم مسلم تملی و تحری وی متبی تو نمو معنی من حکیم اور کسی مومن کو شایا نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه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 چنانچہ آئندہ تحقیق کر لیا کرو بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر علی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكل وعد الله حسنا فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے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 درجا رحم و رحیم یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے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 فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے پس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی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 بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے وہ خط تم ان تم افطین کم الین کفرو ان کا نول کم مدو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 ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مرضى او كنتم مرضاه ان تضعوا اسلحتكم وتقضوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا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 مومنوں پر اوقات مقرر میں ادا کرنا فرض ہے اولا تہن سب تل قومی تلون تن لم چکون تلون تہم یقل مون چم چل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 بڑی حکمت والا ہے سوئیم وسط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 پون مین سی والا یس کا پونمین گئی تون مین کو کیا نل یا مرون مفی تو یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ جب یہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں فرماتا تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے हा,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 اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا من حَكِيمًا اور جو کوئی گنا کرتا ہے تو اس کا ببال اسی پر ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے نہیں اکسی خوی اتن او اسم سم نی بی بری بھی بری بھتن او اسم بینا اور جو شخص کوئی قصور یا گنا تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا و لبل اللہ علیہ تم لحمو تم من اگلو میں اُلون خم و میں اب لون من شعی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 نیوشا کوری مت نیتر سبل وی رس بل می نل مت ولو نلی جہن و سمس اور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 خیبر جس پر اللہ نے لانت کی ہے اور وہ اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کے نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا اب امن امریکی مر اور ان کو گمراہ کرتا اور انہیں امید دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور انہیں سمجھاتا رہوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صاف صاف گھاٹے میں رہا وما وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امید دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے نمولا انہ نخی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں پا سکیں گے سن ہوں جن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 یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے لیس بی امانی کم ولا امانی اہل کتاب من یعمل سوئن یجذبی ولا یجد لہو من دون اللہ ونیا ولا نصیرا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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ إِلَّا كِيْ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَّبُونَ اے پیغمبر لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتو طلب کرتے ہیں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 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَأَصْلِحُوا خَيْرًا وَأَحْضِرُوا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 دلو بین سلس تم پل تم لوہ تو اور تم ہاں کتنا ہی چاہو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 و كان الله واسعا حكيما اور اگر میاں بیوی بی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا اور اللہ کوشش والا ہے حکمت والا ہے وقال ان لا ما في السماوات وما في الارض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 من كان يريد ثواب فعند ثواب وكان سميعاً بصيرا جو شخص دنیا ہی کے ثواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اور اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين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 عندهم العزت فإن العزت جميعاً وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں سو so, عزت تو سب اللہ کی ہے قد نزلال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 کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دو میں اکٹھا کرنے والا ہے الَّذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اللہ وین لکم سچم مین اللہ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا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 نل مین و دیو قوم فلا قوم خوش لمو خوان علیہ منافق ان چاروں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں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 کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزق کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَبُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَائِكَ, فَأُولَائِكَ مع الْمُؤْمِنِينَ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 اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو الانیا برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے سوہ کر نا پو د اگر تم لوگ بھلا کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے در گزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے صاحب قدرت ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون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 اولئیک ہم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا وہ یقینا کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے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 ایسے لوگوں کو وہ انقریب ان کی نیکیوں کے سلح عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے یسألوک اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالک فقالو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 اور رفعنا فؤتهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدوا وقلنا لهم لا تعبدوا في السبت وقلنا لهم لا تعبدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ارن سي عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا غرض ہم نے ان سے مضبوط اہد لیا فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْقَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا لیکن انہوں نے اہد کو توڑ ڈالا تو ان کے اہد توڑ دینے اور اللہ کی آیاتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو نہ قتل کر ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کے ہمارے دلوں پر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 وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ بَنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا, قتلوه وما صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهِ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 ان کے لئے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون يؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة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 اور اللہ روز آخر کو مانتے ہیں تو ان کو ہم انقریب اجر عظیم دیں گے او فائن چکم عین بادی عمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب اور اولاد یاقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی ورسلاً قد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 جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا إلا جہنم فيها أبدا وكان ذلك على يسيرا سوائے دوزت کے رستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات اللہ کو آسان ہے نجمرکم الناس قد جاءكم الرسول بالحق من لوگو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 إنما مريم رسول الله إلى مريم وروح منه بالله ورسله ولا تقولوا نصول مر بل لكم انما الله سلسر واحد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 اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو مجھے سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لے گا وَأَمَّاَّينَ سْْتَن كَفُوا وَاسْتَكْ بَرُوا فَ يُعَذِبُهُم مععَذاَابًا أَليِيمَو وَلَا يَجِونَ لَمْ وَلَا يَجِونَ لَهُم مِنْ دونُون اللَّهِ وَلَ وَلَا نَصْر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 یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا لوگو تمہارے پروردگار کے طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف راہ روشن کرنے والا نور بھیج دیا ہے